اور انہیں مسلمانوں ہے کا کیا برا لگا یہی نہ کہ وہ آمان لا یا اللہ والے سب خوبو ہے ہے پر